لکھا جائیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گی اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے لگتی بات نہیں ہے مشرقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ باس بادل موت کا بھی انکار کیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روز قیامت کے ہی عذاب سے تو ڈراتے تھے جو بعض الموت کے بعد آنے والا ہے اس آیت کریمہ میں ان کی اسی حیرت و انکار کو بطور تاکید بیان کیا گیا ہے کہ کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جیسا کہ محمد ہمیں قرآن پڑھ کر اس کی یقین دہانی کراتا ہے ہمارا دوبارہ زندہ کیا جانا وہم و خیال ہے और इमकान आदत से बहुत दूर की बात है